سب نامے نہ بھاری ہو پچ رو ڈرشا یا ایلاد الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و ہم مدنی حلقے کے سلسلے میں شامل ہیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس السلام اتار صاحب قادری رزوی زیائی دامت در قاتم العالیہ نے اس پر فتن دور میں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 اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے ہم اس مدنی نعام پر عمل کی سعادت حاصل کرتے ہوئے توجہ اور دل جمعی کے ساتھ تلاوت قرآن پاک بما ترجمہ و تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین بجاہ النبی جل امین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمن الحمد للہ رب المین سب خوبیاں اللہ عز و جل کو جو مالک سارے جہان والوں کا الحمد حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا اور شکر کہتے ہیں کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان دل یا اعضا سے اس کی تعظیم کرنا ہم چونکہ اللہ عز و کی ہمد عموماً اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں اس لیے یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے ایک بار شہنشاہ ابرار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اونٹنی چوری ہو گئی آپ صلی اللہ تعالی والی وسلم نے فرمایا اگر اللہ عز نے میری اونٹنی لوٹا دی تو میں اس کا شکر ادا کروں گا کچھ ہی دن بعد کوئی اس مبارک اونٹنی کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں واپس لے آیا آپ صلی اللہ وسلم نے اونٹنی کو دیکھتے ہی کہا الحمدللہ صحابہ کرام کرم علیہ مردوان منتظر رہے کہ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطور شکرانہ کیا عمل بجا لاتے ہیں آیا روزہ رکھتے ہیں یا نوافل پڑھتے ہیں مگر ایسا کچھ نہ ہوا بلاخر صحابہ کرام علی مردوان نے توجہ دلانے کی غرض سے عرض کی یا <سلام> رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ <سلام> نے تو فرمایا تھا کہ اگر اللہ وجل نے میری اونٹنی لوٹا دی تو میں اس کا شکر ادا کروں گا نبی کریم روف الرحیم علیہ عبدالت تسلیم نے جواب دیا کیا میں نے الحمد نہیں کہا تھا الحمد میں آٹھ عروف ہے اور جنت کے دروازے بھی آٹھ ہیں تو جو شخص صفائی قلب سے اسے پڑھے گا وہ انشاء عزوجل جنت کے آٹھوں دروازوں کا مستحق ہوگا اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ قرآن پاک شروع کرتے ہی پڑھنے والا جنت کا مستحق ہو چکا اب آگے جس قدر پڑھے گا رب تعالی کے فضل و کرم میں زیادتی ہوگی قطب میں حمد واجب کھانے کے بعد مستحب چھیک آنے کے بعد سنت حرام کام کے بعد حرام اور بعض صورتوں میں کفر الحمد للہ چونکہ اللہ عز و جل تمام صفت کمال کا جامع ہے اور ہر نعمت بل واسطہ یا بلا واسطہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہی مخلوق کو ملتی ہے اس لیے تمام حمدوں کا مستحق بھی وہی ہے فرمانی باری تعالیٰ ہے اگر تم اللہ اجزود کی نعمتوں کو شمار کرو تو گن نہ سکو ایک شخص نے کسی بزرگ کی خدمت میں اپنی غربت کی شکایت کی تو انہوں نے اسے اللہ عزوجل کی عنایت کردہ نعمتوں کا احساس دلانے کے لیے ارشاد فرمایا کیا تو اس بات کے لیے تیار ہے کہ اپنی آنکھ دے دے اور دس ہزار درہم لے لے اس نے عرض کی ہرگز نہیں فرمایا اچھا عقل دے دے اور دس ہزار درہم لے لے عرض کی کبھی نہیں فرمایا اچھا اپنا ہاتھ دے دے اور دس ہزار درہم لے لے عرض کی کسی صورت میں نہیں فرمایا اچھا اپنا کان دے دے اور دس ہزار درہم لے لے اس نے عرض کی یہ بھی کا بارہ نہیں فرمایا اچھا اپنے پاؤں دے دے اور دس ہزار درہم لے لے اس نے عرض کی یہ بھی قبول نہیں اس پر انہوں نے فرمایا پچاس ہزار درہم کا مال تیرے پاس موجود ہے اور تو پھر بھی مفلس کی یعنی غربت کا شکوہ کر رہا ہے حمن کے فضائل کے متعلق چھ فراہمی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمبر ایک پاکیز کی نصف ایمان ہے الحمد میزان کو بھر دیتا ہے سبحان اللہ اور الحمد للہ آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتے ہیں اللہ اللہ نمبر دو جب تم کہتے ہو الحمد رب العالمین تو تم اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہو اور وہ تم کو زیادہ نعمت دے گا نمبر تین اللہ ازل کو حمد سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں اسی لیے اس نے اپنی حمد کی اور فرمایا الحمد للہ. نمبر چار اللہ عز و جل بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ ازل کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ ازل کی حمد کرے نمبر پانچ ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ ہے اگر کسی کو تمام دنیا دے دی جائے پھر اس کو الحمدللہ کہنے کی توفیق دی جائے تو یہ نعمت یعنی الحمد کہنا تمام دنیا سے افضل ہے نمبر چھ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے الحمدللہ اللہ اضول کا شکر ہے اس کی فرما برداری کرنا ہے اور اس کی نعمت اور ہدایت کا اقرار کرنا ہے مٹا میرے رنجو علم یا الہی. مٹا میرے رنجو علم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی شراب محبت کچھ ایسی پلا دے کبھی بھی نشہ ہو نہ کم یا الہی مجھے اپنا عاشق بنا کر بنا دے تو سر تاپا تصویر غم یا اللہ سلو حبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اللہ اس ذات اعلی کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفاتوں کی جامع ہے بعض مفسرین رحیمہ اللہ المبین نے اس کے معنی یہ بھی بیان کیے ہیں مثلا عبادت کا مستحق وہ ذات جس کی معرفت میں عقل حیران ہے وہ ذات جس کی بالگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے وہ ذات جو مصیبت کے وقت پناہ دے لفظ اللہ کی خصوصیت خدا تعلی کے دوسرے آسمائے مبارکہ یعنی مبارک نام خاص خاص صفتوں پر دلالت یعنی نشاندہی ہی کرتے ہیں لیکن لفظ اللہ ساری صفتوں پر جس نے اللہ کہہ کر پکار لیا اس نے گویا ساری صفتوں سے پکارا مدنی پھول یا اللہ جو روزانہ ایک ہزار بار پڑھ لیا کرے انشاء عزوجل وہ مستجاب الدعوات ہو یعنی اس کی دعائیں قبول ہوا کریں تو ہی مالک بہر و بر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی مالک بہر و بر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ صلو صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اللہ عز کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے مفاہین کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے دوسرے دک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے امین بجاہ نبی جل امین صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك یا رسول الله صلوا عليه يا رسول الله وعلى حبيب الله صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا نبي الله طلوع آفتاب کا وقت چھ بج کر سات منٹ تیئیس سیکنڈ پر ہے سورج نکل رہا ہے اشراق کے نوافل اور نماز سورج نکلنے کے کم از کم بیس منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں آج طلوع آفتاب کا وقت چھ بج کر سات منٹ تیئیس سیکنڈ پر ہے سورج نکل رہا ہے اشراق کے نوافل اور قضا نماز سورج نکلنے کے کم از کم بیس منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں آج پلوے آفتاب کا وقت چھ بج کر سات منٹ تیئس سیکنڈ پر ہے سورج نکل رہا ہے اشراق کے نوافل اور قضا نماز سورج نکلنے کے کم از کم بیس منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں صلو علی شبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم نویتو سنت الاعتکاف پیارے پیارے اقامہ کی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا فرمان عالی ہے مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم روف الرحیم علیہ عبدالسلا تسلیم کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا ایک آدمی آپ صلی اللہ تعالی ولی وسلم کی بائیں طرف تھا دئی اسنا ہم نے اپنے سامنے دو قبریں پائی تو محبوب خدائے طواب نبوت کے آفتاب جناب رسالت معاب از وج اللہ وسلّہ تعالی علیہ وسلم علی نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے امر کی وجہ سے نہیں ہو رہا تم میں سے کون ہے جو مجھے ایک ٹہنی لا دے ہم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں سبقت لے گیا اور ایک تہنی یعنی شاخ لے کر حاضر خدمت ہو گیا آپ صلی اللہ تعالی والا نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے اور دونوں قبروں پر ایک ایک رکھ دیا پھر شاد فرمایا یہ جب تک سر رہیں گے ان پر عذاب میں کمی رہے گی اور ان دونوں کو غیبت اور پیشاب کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے میٹھے مٹھ میٹھی اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے غیبتوں اور پیشاب کے چھیٹوں سے نہ بچنا قبر کے عذاب کے اسباب میں سے ہے آ ہمارا وہ نازک بدن جو کہ معمولی کانٹے کی چبھن دوپہر کی دھوپ کی تپش و جلن اور بخار کی معمولی سی اگن برداشت نہیں کر سکتا وہ قبر کا ہولناک عذاب کیسے سہ سکے گا یا اللہ عز و جل ہم پیشاب کی آلودگیوں کے جرموں غیبتوں چغلیوں اور چھوٹے والے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں پیارے پیارے مالک ازل ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور ہماری بے حساب مغفرت فرما صلی اللہ علیہ وسلم بیان کردہ روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب ہے جبھی تو بات آئے خدا ب عز و جل قبر کا عذاب ملاحظہ فرما لیا جس کہ بیان کا حدیث پاک سے ظاہر ہے میرے عقاع حضرت امام اہل سنت دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہدایت کے بخش شریف میں فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ نہیں اللہ عز و دل کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ایک قبر کے پاس تشریف لائے جس میں مسجد کو عذاب ہو رہا تھا تو ارشاد فرمایا یہ لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کرتا تھا پھر ایک تر ٹہنی منگوائی اور اسے قبر پر رکھ کر ارشاد فرمایا امید ہے کہ جب تک یہ تر رہے گی اس کی عذاب میں کمی رہے گی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں گزشتہ دونوں احادیث مبارکہ میں پیشاب سے نہ بچنے والے اور غیبت کرنے والے کے عذاب قبر میں مبتلا ہونے کا تذکرہ ہے ہر مسلمان کو احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے ان روایات میں قبر پر تر شاخ رکھنے کا ذکر ہے اس ضمن میں مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اپنی مشہور کتاب صفا حصہ صفا دو سو چالیس تا دو سو اکتالیس پر فرماتے ہیں کہا گیا ہے کہ اس لیے عذاب کم ہوگا کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی تسبیح پڑھیں گی اس حدیث کی شرح میں علامہ نوبی علیہ رحمت اللہ قبی فرماتے ہیں اس حدیث سے علماء نے قبر کے پاس قرآن پڑھنے کو مستحب فرمایا ہے کیونکہ تلاوت قرآن شاخ کی تسبیح سے زیادہ اس کی حقدار ہے کہ اس سے عذاب کم ہو تحتا علی مراک الفلاح تین 364 میں ہے ہمارے بعض متاثرین اصحاب نے اس حدیث کی وجہ سے پتوا دیا ہے کہ خوشبو اور پھول چڑھانے کی مسلمانوں میں جو عادت ہے وہ سنت ہے مفتی صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں اس حدیث اور محدثین فقاہ کی عبارت سے دو باتیں معلوم ہوئی ایک تو یہ کہ ہر سبز چیز یعنی سبزے کا رکھنا ہر مسلمان کی قبر پر جائز ہے حضور نبی کریم علیہ افضل السلاد و تسلیم نے ان قبروں پر تر شاخیں رکھی جن کو آداب ہو رہا تھا اور دوسرے یہ کہ آداب قبر کی کمی سبزے کی تسبیح کی برکت سے ہے لہذا اگر ہم لہذا اگر ہم بھی آج قبروں پر پھول وغیرہ رکھیں تو بھی انشاءاللہ شاء اللہ مسجد کو فائدہ ہوگا بلکہ عام مسلمانوں کی قبروں کو کچا رکھنے میں یہی مسلحت ہے کہ بارش میں اس پر سبز گھاس جمے اور اس کی تسبیح سے مسجد کے عذاب میں کمی ہو کون جو کرے فاتحہ کو آئے کون جو گریہ کرے فاتحہ کو آئے برسائے کون قبر پہ بےکس کی بھرن پھول میٹھے میٹھے اسلامی بھائی جان رحمت شمائے بزم ہدایت نوشائے بزم جنت ممبائے جود و ثقافت سراپا فضل و رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت الزنا یعنی زنا سے سخت کر ہے لوگوں نے وآلہ وسلم غیبت زنا سے زیادہ سخت کیوں کرے فرمایا مرد ذنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور غیبت کرنے والے کی مغترت نہ ہوگی جب تک وہ نہ معاف کر دے جس کی غیبت کی ہے اور حضرت سید انس رضی اللہ تعالی انہوں کی روایت میں ہے کہ زنا کرنے والا توبہ کرتا ہے اور غیبت کرنے والے کی توبہ نہیں ہے۔ ایک نوجوان حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آ کر ارض گزار ہوا کہ مجھ سے بہت بڑا گنا ہو گیا ہے شرم کی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے بیان کرنے کی بھی ہمت نہیں پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگا افسوس میں نے زنا کیا ہے۔ اب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں تو سمجھا تھا کہ شاید تم نے غیبت کا گناہ کیا ہے میٹھے میٹھی اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے غیبت کس قدر زیادہ تباہ کار ہے البتہ یہ ذہن میں رہے کہ جس زنا میں حقوق العباد شامل نہیں صرف اس جنا سے غیبت سختر ہے غیبت میں حق العبد یعنی بندے کا حق اس صورت میں شامل ہوگا جبکہ جس کی, غیبت کی ہے اس کو پتہ چل جائے کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے اور اب غیبت کرنے والے کے لیے توبہ کے ساتھ ساتھ اس سے معافی مانگنی بھی ضروری ہے جس کی, غیبت کی ہے ورنہ خالی توبہ کافی تھی اب غیبت وغیرہ گناہوں کے متعلق فتح رضویہ شریف جلد 21 ایک 162 باسٹھ تا کا ایک معلوماتی استفتا اور فتویٰ ملاحظہ فرمائیے سوال غیبت کرنا جھوٹ بولنا خاص کر وہ جھوٹ جن سے خلق خدا عزوجل نے فتنہ ہو دو دوست میں یا شوہر بیوی بی میں یا باپ بیٹے میں یا بھائی بھائی میں اس جھوٹ سے رنجش ہو جائے باہم جدائی ہو کہ گھر کی خرابی کی نوبت آ جائے اور مسلمان کے عیب کی تلاش و تجسس میں رہنا کوئی مسلمان اگر پوشیدگی سے کوئی گناہ کرتا ہو تو اس کی تجسس میں لگے رہنا اور پتا پانے پر یا محض اپنے شب و قیاس سے اس کو فاش یعنی ظاہر کرنا شہرت دینا یہ کس درجے کا گناہ ہے اور گناہان مذکورہ بالا کا مرتب فاسق و مستحق لانت خدا و رسول ہے یا نہیں اور یہ سب گناہ شرع درجۂ فسق میں زنا سے کم ہیں یا زیادہ یا برابر جواب مفصل اور مدلل یعنی دلائل کے ساتھ درکار ہے بیان فرمائیے اور اجر و ثواب کمائیے الجواب یہ سب گناہان کبیرہ ہیں اور ان کا مرتغب فاسق اور مستحق لانت ہے حدیث میں فرمایا الغیبت وشد من الزنا یعنی غیبت زنا سے غیبت سخت ہے زینا سے اور ظاہر ہے کہ قتل مومن غیبت سے اشد یعنی سخت تر ہے اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ول فتنا تو اشد قتل یعنی قتل سے سخت تر ہے اور ان سب میں حق و یعنی بندوں کا حق ہے تو زینا سے ضرور بدتر ہے جس میں حق العباد نہ ہو مگر وہ جھوٹ جس سے کسی کا ضرر یعنی نقصان نہ ہو کہ بے مسلحات شرعی ہو تو گنا ضرور ہے مگر اسے زنہ کے برابر نہیں کہہ سکتے کہ یہ صغیرہ ہے بعد اسرار طبیرہ ہوگا واللہ آلم پیچھا میرا غیبت کی مصیبت سے چھڑا دے پیچھا میرا غیبت کی مصیبت سے چھڑا دے ہر بات سنبھل کر کروں توفیق خدا دے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہاں شیطان سے ڈال کر زنا پر نہ کہ یہ تو معمولی گناہ ہے ایسا نہیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ چھوٹے گنا کو بھی اگر کوئی چھوٹا سمجھ کر کرتا ہے تو وہ سخت کبیرہ بن جاتا ہے اور جنا چھوٹا گنا بھی نہیں بلکہ گنا ہے ہے اس کا عذاب سنیے اور تھر تھرائیے نیز جب زنا کا عذاب اتنا ہولناک ہے تو غیبت کا عذاب کتنا دردناک ہوگا اس کا تصور جما کر خود کو ڈرائیے حضرت مسروق علیہ رحمت اللہ القدوس سے روایت ہے جو شخص چوری یا شراب خوری یا زنا میں مبتلا ہو کر مرتا ہے اس پر دو سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں منقول ہے جہنم میں آگ کے تابوت میں کچھ لوگ قید ہوں گے کہ جب وہ راحت مانگیں گے تو ان کے لیے تابوت کھول دیے جائیں گے اور جب ان کے شعلے جہنمیوں تک پہنچیں گے تو وہ بیت زبان فریاد کرتے ہوئے کہیں گے یا اللہ ان تابوت والوں پر لانت فرما یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کی شرمگاہوں پر حرام طریقے سے قبضہ کرتے تھے دعوت اسلامی کے ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوعہ تین سو صفحات پر مشتمل کتاب آسووں کا دریا صفحہ دو سو انتیس تا دو سو تیس پر ہے منقور ہے اللہ عز و جل نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو اس نے فرمایا کلام کر تو وہ بولی جو مجھ میں داخل ہوگا وہ سعادت مند ہے تو اللہ عز و جل نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم تجھ میں آٹھ قسم کے لوگ داخل نہ ہوں گے شراب کا عادی ذنا پر اصرار کرنے والا چغل قور ظالم سپاہی ہجڑا اور رشتہ داری توڑنے والا اور وہ شخص جو خدا عز ودلی قسم کھا کر کہتا ہے کہ فلاں کام ضرور کروں گا پھر وہ کام نہیں کرتا یہ روایت نقل کرنے کے بعد حضرت علامہ ابن جوزی علیہ رحمت اللہ قبی فرماتے ہیں زینا پر اصرار کرنے والے سے مراد ہمیشہ سینا کرتے رہنے والا نہیں اسی طرح شراب کے عادی سے مراد یہ نہیں جو ہمیشہ شراب پیتا رہے بلکہ مراد یہ ہے کہ جب اسے شراب میسر ہو تو وہ پی لے اور اللہ عز و جل کے خوف کی وجہ سے شراب پینے سے باز نہ آئے اسی طرح جب اسے سینا کا موقع ملے تو کر لے اور اس سے باز نہ رہے اور نہ ہی اپنے نفس کو اس بری خواہش کی تکمیل سے روکے بے شک ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوبت پیکر جود و سخابت سرابہ رحمت محبوب رب العزت عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علی وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے العینان تذریان یعنی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں لہذا آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں جو آدمی اپنی آنکھ کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا منقول ہے جو شخص شہابت سے کسی اجنبیہ کے حسن و جمال کو دیکھے گا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگلا کر ڈالا جائے گا علامان حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ اسلامی سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکے محکے مدنی ماحول میں بکثر سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں ہر جمعرات کو اپنے اپنے شہروں اور ملکوں میں ہونے والے سنتوں برے اجتماع میں سائرات گزارنے کی مدنی التیجہ ہے عشقائے رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر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 اپنی اصلاح کے لیے مدنی نامات پر عمل و ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عز و اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو امین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم بطفیل مصباح صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ وجل درج کی غلطیاں اور تمام گناہ مواف فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہیزگار ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ وجل اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنا یا اللہ عز و جل ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفاطا فرما یا اللہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے مدنی انعامات پر عمل کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ آتا فرما یا اللہ عزوجل مسلمانوں کو بے روزگاریوں بے اولادیوں بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا اللہ زوج اسلام کا بول بالا کر دشمنان اسلام کا منہ کالا کر یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گمبر قزرہ جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شہادت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس و مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما یا اللہ مدینہ کے خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما جس کسی نے بھی دعا کے باز سے کہا کر دے پوری آر ہر بے کسو مجبور کی آمین بجاین صلی اللہ علیہ وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سجدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على الحبيب الحمد رب العالمین یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر چاہے مشکل خوش کے واسطے کربلائیں رد شہید کر بلا کے واسطے سی دے سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق اسلام کر بے غذب راضی ہو قازی اور رضا کے واسطے بہرے معروف معروف دے بے خود سری جند حق میں گنجنے دے باسفا کے واسطے بہر چبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک اب دی واہد کے واسطے بل فراخاط صدق کر غم کو فرح دے حسن صاحب بل حسن اور بوسری دے ساد کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدرے عبد ال قادر خدرت نما کے واسطے احسن اللہ ہو لہ رض سے دے رض کے حسن بندے رضا کے تاجل ہسیا کے واسطے نس ربی سالے ربی کا صدقہ ہو من سور رکھے دے حیات دین مہیے فضا کے واسطے تورے عرفان فانو وہ ہم دو حسنا ہو بہا دے علی موسا حسن احمد بہا کے واسطے بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھی دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانے دل کو دے روی ایماں کو جمال شہزیہ مولا جمال اولیا کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کرحمد کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشتے انتما کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پر نور کر اچھے پیارے بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں د ع رسول اللہ کیرے حضرت عل رسول مقتدا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت رضا کے واسطے پور کر میرا تیرا حشر میں اے ایک شہزیا پیرے باسپا کے واسطے آئینا فین و دنیا سلام بسلام سلام عبدالسلام اب رضا کے واسطے کے احمد میں عطا کر چشم تر سو زگر یا خدا اتار کو احمد رضا کے واسطے کے احمد میں عطا کر چشم تر سو زر یا خدا اتار اور احمد رضا کے واسطے صد کا ان آیا سدھے و عمل افو آفیت مجبن و کے آمین امین امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد والم میٹھے میٹھے سلائی بھائیو سرو سیپا